أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر على ما أذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أو ها إليهم ربهم لنهلك الظالمين غریز صدق اللہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یہ کہنے لگے کہ ضرور بضرور ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے اس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے اور ضرور بضرور ہم ان مصیبتوں بار جو تم ہمیں دو صبر کرتے رہیں گے اور اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھیں گے اس کے جواب میں کافروں نے کہا رسولوں کو اور جو ان کے ماننے والے تھے لنخرجنکم من ارضنا کہ ہم ضرور بہ ضرور تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے او لتعودن فی ملتنا یا تم کو اپنے مذہب میں لے آئیں گے فوحا الیہن ربہم اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی بھیجی کہ ان کو بتا دو لا نہلکن نذالمی ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے ولنسکننکم الارض من بعدہم اور تم کو یعنی انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو خطاب کہ تم کو ان کے بعد ان کی سرزمین کی اوپر رہش دیں گے ذالک لمن خاف مقام و خاف یہ اس شخص کے لیے ہے یہ سعادت کہ کفار کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پہ جن کو رہش دیں گے یہ ان کے لیے سعادت ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور وہ سے ڈرتا ہے سلاۃ والسلام نے اللہ سے فتح طلب کی خواب جب بارن تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا ہر سرکش ضدی دنیا کے لحاظ سے میں آرا ہی جہنم آخرت کے اعتبار سے ان کے باعث کے بعد پھر جہنم ہے ان کے لیے کر کے ساتھ نیچے وہ پانی نہیں جائے گا کل مکان موت ان کے پاس آئے گی ہر طرف سے مختلف نے نظر آ رہے ہوں گے وہ اما ہوا بے <بِمَيَّة> معیے حالانکہ وہ مر نہیں سکیں گے وہ امیم عذاب الخلیث اور اس کے بعد پھر مزید ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں آپ ہماری طرح بش رہیں یا فلام و اجزا دکھائیں تب ہم مانتے ہیں انبیاء بیا علیہم و کو تکلیفیں دیتے ہیں جو انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کو کفار تکلیفیں دیتے ہیں اس پر ہم بیا علیہ وسلام نے کہا کہ ہمارا ہر حال میں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے یعنی جو تکلیف یا یہ نظام جو لکھا ہوا ہے اللہ نے ہمارے اوپر بھیجنی ہے تو بس ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ ہے اور اس تکلیف کے اوپر صبر کریں گے اور اللہ سے اس کا حل مانگے گا ابو اب رضی اللہ تعالیٰ عراوی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے کہا ابو حریرہ کو جبکہ وہ مفہوم تو سب کے لیے ہے جو اس حدیث کے اندر بات ہوئی ہے کہ ابو حریرا ساری دنیا جمع ہو جائے الافا کا اس بات کے اوپر سارے متفق ہو جائیں کہ ابو حریرا کو کوئی نفع پہنچانا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں پہنچانا ہے تو نفع کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا اور اسی طریقے سے ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے اس بات پر کہ اللہ نظر روح کا کہ وہ سارے لوگ مل کر آپ کو تکلیف دیں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف نہیں ابو ارارہ کو پہنچنی چاہیے تو ساری دنیا مل کے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی اور اگر تکلیف پہنچ جائے اور سارے مل کے اس تکلیف کو دور کرنا چاہیں تو نہیں دور کر سکتے جب اللہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور ہوگی تو تومبیا علیہ السلام نے اسی ایمانی بات کے لحاظ کرتے ہوئے ان کو جواب دیا ہے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے کامل قد ہدانہ سب لنا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے علامہ آز تمون اور جو بھی تم تکلیفیں دے سکتے ہو دے رہے ہو دیے مزید دو گے ہم صبر ہی کرتے رہیں گے اور اللہ پر ہی بھروسہ ہے اللہ خود اس تکلیفوں کو دور کرے گا اور اللہ تکلیف کو دور کرتا ہے جس شخص نے جتنی تکلیفیں دنیا میں دیکھی ہوں نا جی دین کے اعتبار سے دیکھی ہوں یا دنیاوی رہا ہوں جس بندے نے بھی جو تکلیفیں دیکھی ہیں اور ان تکلیفوں کے اوپر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راحت بھی اتنی ہی زیادہ دیتے ہیں مثلا رزق حلال کے کمانے کے خاطر کسی شخص نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں اور اپنے اوپر بڑی غربت دیکھی ہے لیکن اس نے کوئی ناجائز مخرو خلاف شرع کام نہیں کیا جس میں بھیگ مانگنا بھی داخل ہے بس اللہ سے ہی مانجتا رہا اللہ میرے راستہ کھول دے حل نکال دے اس نے بہت تکلیفیں دنیاوی لحاظ سے دیکھی ہیں وہ شخص یقیناً اللہ پاک اس کو خوب آسانی بھی عطا کرے گا لیکن وہ حدود شرم کو اس نے تکلیف کے زمانے میں نہ توڑا ہو اسی طریقے سے دین کے لحاظ سے جس شخص نے جتنی تکلیفیں دیکھی ہیں اس کا ایمان اتنا اونچا ہے اور اسی لحاظ سے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اس کو خوب عزت دے گا تو جب کامل بھروسہ ایمان والوں کا انبیاء علیہ السلام کہے تو ضرور جو انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں آپ خود مکی دور پڑھ لیں کتنی مشرقین مکہ نے تکلیف دی ہیں مار کھا کھا کے صاحب اکرام رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے جب ہوش آتا تھا پھر بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی انہیں ایمان کن مٹھاس محسوس ہو گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے تو وہ اتنا مارتے ہیں یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تکلیف ناقابل برداشت ہے حتیٰ کہ ظلم کی حد ہے کہ انگاروں پر لٹاتے ہیں کبھی پڑیاں اوپر رکھتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں لا اللہ کیونکہ انہیں ایمان کا ذائقہ محسوس ہو چکا ہے اور یہ ذائقہ بہت اونچا اور قیمتی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ اور توقل توکل کی بہت ساری باتیں ہیں ایک توکل رزق کے لحاظ سے ہوتا ہے اس, اس کا سنت طریقہ یہ ہے اس کہ اسباب خیر کو اختیار کر کے پھر فیصلہ اللہ کے حوالے ہو جائے کہ زیر دنیا کمانے کے لحاظ سے کوئی کاروبار کرنے کے اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ ہو اسباب صحیح جیز اسباب اختیار کر کے اللہ کے سپور کرے فیصلہ جو اللہ فیصلہ کرے گا میں اس کے اوپر راضی ہوں تو اس میں بے شک یہ محنت کر رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے پغمبرانہ سنت ہے یہ لیکن اس کو اپنے اسباب کے اوپر نظر نہیں ہے اس کی نظر مصب بحقی اللہ رب العزت کے اوپر ہے تو اسباب کو اختیار کر کے فیصلہ اللہ کے حوالہ یہ تو ہے قدمبرانہ سنت ہے یہ اگر کام نہ ہو بندہ اسباب اختیار کرتا کر رہے اور کام نہ ہو تو پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے تو سارے اسباب جیز اختیار کیے اور فیصلہ اللہ کے حوالے کیا ہے پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کام ہو گیا اس میں کہہ رہے نہ ہوا تو اس میں اور زیادہ بہتری انسان ناقص ہے وہ سمجھ نہیں سکتا ایک طور پر رزق کے اعتبار سے اس سے برکر ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے بس اللہ پر بھروسہ ہے یہ اللہ کھلائے گا کھلائے گا یہ اونچے مقام کی بات ہے جائز ضرور ہے لیکن شریعت نے اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا کہ اس وقت تو جوش اور جذبہ آ جائے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دے اور اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ اللہ خود ہی کھلائے گا ضرور کھلائے گا وہ چنند پرند وغیرہ وغیرہ سب چیزوں کو کھلاتا ہے تو محمد بندے کو نہیں کھلائے گا لیکن خطرہ ہے کہ یہ خود بخو جس جو اس نے اپنے اوپر ایک امتحان مسلط کیا ہے کہیں خود کھیل نہ ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی کوئی ہوتا ہے کہ سارا مال گھر, گھر کا سارا سامان سارا مال لے کے آ گئے تو فرمایا کہ ابو بکر دیر سے لے کے آئے وہ سامان کہا ایک سوئی گم ہو گئی تھی اس کو ڈھونڈ رہا تھا کسی دیوار میں وہ لوگ پرانے زمانے کی اچھی دیواروں میں سوئی چبا دیتے تھے جب ضرورت ہوئی تو نکال لیں گے وہ مل نہیں رہی تھی تو اندر اندھیرا تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ زیادہ روزے نہ رکھے کرو روزے بھی رکھا کرو توڑے بھی کرو پھر چند دن رکھ لیا پھر نہ رکھو اس طریقے سے روزے رکھو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں تو ہمیں مسلسل روزے رکھنے سے آپ منع کرتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ روایت نقل کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزے رکھنے لگ جاتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب افطاری نہیں ہونی ہے یعنی کوئی دن روزے کے بغیر والا نہیں آئے گا یہ روزے ہی روزے چلتے رہیں گے پھر آپ چند دن روزے نہیں رکھتے تھے تو صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اکٹھے روزے رکھتے رہتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ ہوئی تونی ہوئی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے تم اس مقام پہ نہیں ہو لہذا تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ کچھ روزے رکھو دو تین دن دو ایک دن چھوڑ دو پھر دو تین دن رکھو اور نبی کے ساتھ اس ترتیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان نبی روحانی اعتبار سے بھی کبھی ہوتا ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی نبی کبھی ہوتا ہے تو نبی کا مقابلہ عبادت کے لحاظ سے تمام چیزوں کے اعتبار سے انسان ایمان کے لحاظ سے نہیں کر سکتا بس جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنی دوڑ ہونی چاہیے پہلوان مکہ مکرمہ کا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے آپ جانور کی کھال سے گرا دے جانور کی کھال بچھا کے اس کے اوپر کھڑا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ مجھے گرا دے لوگ نہیں گرا سکتے تھے وہ عمل اول نمبر پہلوان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیا تو کہتے مجھے سمجھ نہیں یہ آپ نے کیسے گرایا دوبارہ گرا دے. اور اب اگر آپ نے گرا لیا تو میں ایمان لے آؤں گا تو پھر گرا دیا آپ نے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی شام تک کے لوگ مجھے نہیں گرا سکتے اور آپ کیسے گراتے ہیں چلو اب آخری مرتبہ ہے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقع آپ مجھے گرا رہے ہیں جب گر گیا جی وہ شرط کے مطابق ایمان لے آیا, ایمان لے آیا پھر ساتھ خود خود ہی کہتا ہے کہ عورت میری بہت توہین ہو جائے گی آپ کسی کو بتانا نہیں کہ اس نے ایمان اس وجہ ایمان سے لایا تھا کہ اس کو دو تین مرتبہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا ہے تو میں تو بہت مشہور پہلوان ہوں آپ نے فرمایا ہم نے کیا کسی کو بتانا ہے یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے ایمان لے آئے ہو آپ پھر خود ہی بتاتا آپ کو تو پہلے منع کیا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے پھر خوشی کے ساتھ خود ہی بتاتا تھا کہ اللہ نے تکملر کو ظاہر بھی عطا کیا ہے اور باطل بھی عطا کیا ہے کہ کوئی شخص میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یہ یوں کرتا ہے میں گر جاتا ہوں حدیث میں آتا ہے سو پہلوانوں کی طاقت ایک نبی کو عطا کی جاتی ہے یہ زہری طاقت ہے اور جو روحانی یعنی عالم ملکوتی کی طاقتوں میں تو بہت رچی ہے زہر ہے اللہ کے ہم کلام ہے اللہ کے ساتھ خدا کہ ان کا ایک خاص راستہ واسطہ ہے تو فرمایا کہ آپ لوگ روز سلسلہ <سلام> میں ایک بات کر <سلام> رہا تھا توکل کی کہ ایک توکل تو یہ ہے کہ جائز کر کے اللہ کے علاوہ اور یہی مطلوب ہے اللہ کے حوالے کرے دوسرا تو ہے کوئی کوئی بہرحال منع نہیں ہے اور جو اس کو بہتر نہیں کہا وہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے جذبات میں آ کے کوئی اس توکل میں آ جائے اور پھر ناراض ہو جائے اور دین سے کہیں دور نہ ہو انبیاء اسلام نہیں ہم اللہ کے اوپر بھی ہر حال میں بھروسہ رکھتے ہیں بے شک تم تکلیف کرتے رہو آگے کو فار نے کیا کہا ہم تم کو اپنی زمین سے ضرور نکالیں گے اور یا کہ تمہیں اپنے مذہب پر لے آئیں گے اللہ نے وہی بھیجی کہ ان کی دھمکیاں انہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا ہم ان کو تباہ و برباد کریں گے اس جگہ پہ تمہیں آباد کر دیں گے اے انبیاء اور ان کے جانشین جو ہیں تمہیں ان کے ہلاکت کے بعد آباد کریں گے اور یہ اس شخص کے لیے سعادت رہے گی جب تک رہے گی کہ جب تک وہ بندہ یعنی ایمان والا اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتا رہا وہ سے ڈرتا رہا خوف خدا کے ساتھ دنیا میں رہا تو اسی کے پاس یہ حکومت ہوگی انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے فتح مانگی اللہ نے انبیاء کو فتح دیارمی ہر سرکش کو تباہ کر دیا پھر جہنم ان کا ٹکانا جو پیپ ان کا پانی ہوگا نگلے گا نہیں اللہ حکا دسانی سے نیچے نہیں جائے گا ہر طرف سے انہیں موت نظر آئے گی مراد یہ ہے کہ ہلاکت کے تمام ترتیبیں اب انہیں نظر آ رہی ہیں کہ ہر گناہ کے اوپر الگ الگ سزا ہے اور کافر کا ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے یعنی ہلاکت کے سامان کو نظر آ رہے ہیں اللہ کے آخرت میں مرے گا کوئی نہیں موت کو تو پہلے زبا کر دیا جا چکا ہوگا امی وارا عذاب الغلی اور اس کے بعد کفار کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا اللہ سمنس